قدرت سوری صاری... نشانی اور نعمت کا حقوق ہے الرحمن الرحیم وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدا واعدنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللّہ مسلّ محمد وعلیٰ علیہ سید محمد حمد وبار وسلم اور صورت القمر بالجما مکی صورت ہے صرف ایک آیت کے حوالے سے اختلاف ہے اس میں بھی جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ مکی ہے وہ آیت کیا ہے سید الجم و بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ غذبہ بدر پر نادر ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو اس میں شکست کھا جانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ مستقبل کا بیان ہے سیو زم الجو الدو تو صحیح تر رائے یہی ہے کہ وہ آیت بھی مکی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سیو زم الم و تو انہوں نے کہا کہ ایو جمعن و ایو و یہ کون سی فوج ہے جو شکست کھائے گی کیونکہ ابھی تو کوئی لڑائی ہو نہیں رہی تو کہتا ہے کہ جب غصبہ بدر ہوا تو پھر میں نے اس آیت کی تعویل جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اشارہ تھا وہ غصبۂ بدر کا تو شاید یہ قول کہ اس آیت میں اشارہ غصبۂ بدر کی طرف ہے اس کو بعض لوگوں نے یوں بیان کر دیا کہ یہ آیت غصبہ بدر پر نازل ہوئی ہے پر نازل ہونا اور ہے غصبۂ بدر کے موقع پہ نازل ہونا اور ہے تو لہذا اس میں پیشن گوئی ہے اس میں خوشخبری ہے کہ یہ جو لشکر ہے یہ شکست ہے سعود زموں الجم تو اگر یہ آئے بھی مکی قرار دے دی جائے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے صورت کے مکی ہونے کے حوالے سے اور کل ہم روایات دیکھ چکے ہیں اور وہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں لہذا اس بات کا اس بات اس بات کا اس بات ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک وانشق القم اور یہ بھی روایات میں صرحتاً مذکور ہے کہ یہ نشانی ان کے مطالبے پر دکھائی گئی تھی اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ مشرقی نے مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں یا بس کوئی مطالبہ کیا تھا کہ نشانی دکھائیں ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی دکھا دیں یہ کہنا بھی علماء جو عقیدہ ہیں ان کے ہاں درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر کوئی حصہ موجودہ نہیں دکھایا حصہ معجضہ دکھایا گیا ہے مطالبے پر لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی چیزیں جن کا وہ مطالبہ کر رہے تھے وہ نہیں دکھائے گئے بہت سی چیزیں نا پرانی مجید میں یہ کر کے دکھا دو پہاڑوں کو سونے کا بنا دو نہریں نکال دو اور اس طرح آسمان سے فرشتہ ناتل ہو اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور ہم اس کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھیں یہ مطالبے پورے نہیں کیے گئے وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر بھی ایک حصہ معاوضہ ضرور دکھایا ہے باقی حصہ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت ہیں بہت زیادہ ہیں تمام انبیاء سے زیادہ ہے لیکن بہر وہ معجزات مختلف مواقع پر اہل ایمان کی حاجات کے بقدر ظاہر ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں حاجت ہوتی تھی کوئی اور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے پانی نہیں ہے تو پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور انگلیوں کے درمیان سے جاری ہو گیا کھانا کم پڑ رہا ہے تو آپ کے لعب دہن لعب مبارک سے اس میں کثرت ہو گئی اور وہ سب کو کافی ہو گیا اور اسی طریقے پر بے بےتحاشا موجزات ہیں تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جد و جہد انسانی سطح پر تھی جیسا کہ آج کل کے زمانے میں اس کا اصرار کیا جاتا کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز انسانی سطح پر کر کے دکھائی دی کون سی انسانی سطح انسانی سطح یہ تو نہیں ہے یہ انسانی سطح ہے کہ قرآن میں نہیں نادل ہو رہا ہے ہر وقت نادل ہو رہا ہے انسانی سطح موجات جو ہیں وہ ہر وقت اور کرامات ظاہر ہو رہی ہیں آپ کے صحابہ کے ہاتھوں پر اور آپ کے ہاتھ پر موجات تو یہ انسانی سطح تو نہیں بہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت القمر قیامت قریب آ چکی ہے اقتراب کہتے ہیں ابن عطیہ اقتراب اور کروبہ یا قرب ایک ہی معنی ہے لیکن جہاں ایک معنی ہو تو وہاں لازماً جان لیں کہ سلاسی مجرد سے اگر مزید فی میں جائے گا تو معنی میں اضافہ کچھ نہ کچھ ہوگا وہ اضافہ کبھی نئے معنی کا ہوتا ہے اور کبھی صرف شدت اور مباقے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو کہتے ہیں علی المعنی مبنا کیا ہے اس کا سٹرکچر الفاظ کا سٹرکچر یعنی ایٹے زیادہ ہیں تو کچھ اس میں معنی بھی زیادہ ہے مبنا سے مراد اس کا اس کے حروف ہے تو کہا اختربتِ سا شل القمر اچھا یہ جو دونوں آیات ہیں جن لوگوں نے کہا کیا اقتربت سا تو ہو سکتا ہے ماضی کا سیغ اور مستقبل کے بیان ہے کہ قریب جب آ جائے گی تو پھر ہو جائے گی کوئی اس کی حاجت نہیں ہے اس لیے کہ دونوں ماضی کے ہیں دونوں ہو چکے بس اقتربت سا اللہ کے نبی کی بے سے قیامت قریب آ چکی یعنی قیامت کے برپا ہونے کا ذکر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حاجت ہو کہ ہم کہیں ہے ماضی مراد مستقبل ہے کیونکہ قیامت تو قریب ہے انا بوعستو بوعستو انا کہاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا جیسے ہم نے کل حدیث دیکھی تھی ان فلا کا فلقت فل قطع الرا و فل قطم من الجینا ٹھیک ہے <مُسْتَمِرٌ> کیونکہ را کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے تشدید ہے تو علماء تجوید کہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا سا یعنی راہ پر آپ وقف کریں گے نا؟ وقف سے مراد ہے تھوڑی سی راہ کی آواز میں تھوڑی سی تکرار پیدا ہوگی یعنی آپ یوں نہیں پڑھیں گے یاستمر <مُسْتَمِرٌ> کیونکہ راہ بتانے کے لیے وقف کرتے ہوئے کہ راہ کے اوپر تشدید ہے ٹھیک ہے جیسے آگے بھی مستقر ہے کہا کہ یہ لہنے جلی ہے کہ رات دو تھے تم نے ایک پڑھا ایک حرف جو ہے وہ تم نے کم کر دیا تو ہر عروف کی کمی کیا ہوتی ہے لہنے جلی ہوتی ہے لیکن بہرحال اتنی سختی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی کوشش یہی ہے کہ میں تھوڑا سا راہ کے اوپر اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ آیا تو انہوں نے دیکھ لی ہے تو اذا ر او کیوں نہیں آیا ہم نے جیسے ان اور اذا میں تھوڑا سا فرق دیکھا ہے کہ ان میں ضروری نہیں ہوتا تحقق اذا میں ہوتا ہے یعنی جیتنی سکریم تک ان جتنی اکرم تک دونوں میں فرق ہے اَلَّذِينَ فِي تو کہا کہ دیکھو یہ نشانی تو دیکھ لیے. کہا اب اگر کوئی اور نشانی بھی دیکھیں کہ نہیں مستقبل کی بات ہو رہی ہے وہ این اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو سکتا ہے کہ اب اس سے زیادہ حصے نشانی نہیں دکھائی جائے گی اس خلاصے یعنی اس کے بعد کوئی حصے نشانی... اور بعض نے کہا کہ یہ ان جو ہے اگر آپ کہیں کسی کی عادت کے بیان کے لیے بھی یعنی ان کی جواب شہر -e مستمر کے بارے میں تین آرا ترجمہ مستمر کا مادد آپ کو نظر آ رہا ہے نیم رار مر مر استمر استمر تو بعض نے کہا کہتے ہیں ایسی شہ کو جو آئے اور گزر جائے جیسے یا یا یعنی یہ جادو ہے ان پر ختم ہو جائے گا سہرون مستمر کا کیا مطلب یزول بات بازی خدر صاحب سحرون سحر دوسرا معنی ہے استمرار, دوام کو بھی کہتے ہیں استمرار کس کو کہتے ہیں دوام کو بھی فی عاملے آئی فی عاملے تو پھر ہوگا سحر مستمر یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو یعنی کوئی نئی بات نہیں اس طرح کے جادو ہوتے رہتے ہیں سحر یہ مراد ہے. سحرم مستمر دائم. یہاں مستمر کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل تو امر را یو مرو مر یا مر را یو مر رو. میں نے بتایا تھا کہ وہ جو رسی ہوتی ہے اس کو گاٹنے کو بھی کہتے ہیں بات بات ہے تو مضبوط شہ کو مررا کہتے ہیں مر مرا کیا ہے. مر ہے قوت تو مستمر کا مطلب یعنی کہ ابن ابھی کبشا کہتے تھے ابو کبشا کون ہے <تصفح> یہ کنیت آ... سعیدہ حلیما سادی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی جو... جو زوج محترم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پڑھتے ہیں نا تو میں سے اب ابن تو مراد ہے حلیمہ سعدیہ کے والد محترم, زوج محترم تو انہوں نے کہا کہ وسعدہ یعنی بہت قوی ہو گیا کہ یہ جادو صرف زمین پہ نہیں رہا بلکہ اجرام فلکیہ پر بھی اس نے عمل شروع کرتی ہے تو سحر المستم کا کیا مطلب ہے؟ سحر القوی hmm. تو تین معنی کیا ہوئے حضر صاحب تین معنی ہوتا ہے سہر المست دو تو لکھے ہوئے ہیں, ہیں. باقی جن... نہیں لکھا وہ غائب ہو گئے اسی لیے کہا حدیث میں آئے حدیث ہے بالکل یعنی زہر سحر المستم دوسرا سہر الدار قیامت کی نشانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کی نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن وہ واقع ہو چکی اسی طریقے پر ان شکاق واقع ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک دنیا میں وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس معنی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کیوں اب آخری نبی تشریف لے آئے تو اب نئی نبوت کوئی نہیں ہے لہٰذا قیامت لائے گی بتوا ساڑھے چودہ سال کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے دنیا بڑی طویل ہے ساڑھے چودہ سال گزر گیا تھا پتہ بھی نہیں چلے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم ترجمة بها وكل أمر مستقر هر أمر جوه بو قرار بكرتا ترجمة جوه كل أمر مستقر جگہ ہم نے پکڑنا اس کا ترجمہ نے کیا ہر امر چاہے سچا ہے یا جھوٹا ایک ایسی قرار تک پہنچتا ہے جہاں پہنچ کر اس کا سچا اور جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا یعنی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ حق ہمیشہ ملتبس رہے کہ یہ حق ہے حق کا حق ہونا ظاہر ہوگا اور باطل بھی ہمیشہ ملتبس نہیں رہتا کہ باطل ہے کہ نہیں کسی نہ کسی وقت پہنچ کے اس کا باطل ہونا ظاہر ہوگا تو کلر مستقل ائی او سطل ہو حقیقت او حقیقت نہیںرآ مستقر مستقر مستقر مستقر مستقر مستقر کی جگہ ی باقاعدہ ضرب المسل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہا کہنا پتا چل جائے گا کلو امر مستقبل اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے مستقر ہر خبر کا ایک قرار پکڑنے کا وقت یہ جگہ تو ہے تو پکڑے گی کی یہاں کیا کہتے ہیں وہ, <tweak> وہ کہتے ہیں کہ انو شعی ان کے انو شئی ان حقیقت مختصر, مختصر آیات ہے وَلَقُدْ جَاءَهُمْ اور ان کے پاس آ گئی ہیں منل امباری خبروں میں سے کون آ گیا یعنی ان کے پاس خبروں میں وہ شے آ چکی ہے ماں کی صفت کیا ہے جس میں ڈانٹ مستر کیا ہے ہاں جی مرا ہے نا تو تا تھا. تو, تو مع میں آتا ہے اور اگر کہنا ہو اس نے ڈانٹ قبول کر لی تو, تو فن زجر فن زجر باب سے تو کہا جا رہا ہے ان کے پاس ایسی خبریں آ گئی ہیں جس میں ڈانٹ ہے, ہے, ہے؟, ہے کیوں کو کہتا ہے نہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر, خبر ہو اور متدم بازو یا ہوا ہوا ہوا ہو سکتا ہے اور زمیر پیچھے کسی مذکر شہ کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم نے جس کی وضاحت کرنی ہے کہ وہ مذکر شہ یہی معنت شہ ہے تو ہوا لے کر آئیں گے اور یا بھی لا سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے ہوا بھی لا سکتے ہیں اور پھر آگے مدس آ جائے گا یعنی ہوا, ہوا کہ اچھا وطن سے کیا مراد کہتے ہیں حکمت بالغت ایک مطلب یہ ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قول بلیغ کا کیا مطلب ہے القول یب لوب فول البلیغ قول بلیل یہ ہے کہ انسان منہ کھول کھول کے اور بہت ہی فصیح اور اس میں گفتگو کرے اصل قول بری کیا ہے مقتضۂ حال کے مطابق ہو اور سامنے والے کے دل میں اتر جائے قلاً بعض نے کہا کہ مطلب کیا ہے مطلب ہوگا بلغت الى فوقها حکمت. اس سے اوپر کوئی حکمت نہیں ہے. جا رہی؟ بار بار نہیں اس میں کیا وزنہ ہونے کے بعد مراد اللہ تب فی القلوب یا اور, دوسرا حکمت تب ہاں اپنی اور اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی حکمت گویا جس سے اوپر کوئی حکمت متصور نہیں ہو سکتی اب ہاں بات ہے, ہاں ہی ہے کیونکہ بحلنظور کے بارے میں دو رائے ہیں اچھا پہلے ماں کے بارے میں استفامیہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم کہیں فما تبن ان نظر یعنی پھر ڈرانے والے کیا فائدہ دیں گے یہ سوال اللہ کی طرف سے یعنی جب ان کے پاس یہ چیز آ چکی ہے جس میں حکمت بالغاہ ہے تو پھر جب اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا کوئی تو فنات کیا فائدہ دیں گے پھر ڈرانے والے یا انحصار اور اللہ دوسرا یہ اللہ سکتا کہہ رہے ہیں کہ بس حکمت بالغاہ آ چکی ہے پھر بھی ڈرانے نے ان نفع نہیں دیا فنعت اگنی نظر کے بارے میں دو رائے ایک یہ کہ نظیر کی جمع ہے نذیر کی جمع ہوگی تو نظور ہے ڈرانے والے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں مزدور ہے نظر ٹھیک دو دو ہے دونوں استعمال ہوتے ہیں تو پھر نذر کیا ہوگا انزار. نذر کیا ہوگا انضار تو رسول ہے تو پھر نذر نذیر کی جمع ہے بگتنا کیا ہے جس دن پکارنے والا شعیق نہیں مبالغا مبالغا کیا ہے بہت زیادہ مکروح اور منکر شہر فضی شہر جس دن اس کی ایک غیر متواتر کرات ہے ان نک وہ ہے فیل کے ساتھ مجھول الدی سارا منکرا لیکن وہ خلاف متواتر نہیں ہے متواترات کا ہے اللہ ان نقر نکر اسم ہے ٹھیک ہے مذہب بھی نہیں ہے اسم ہے یعنی مکروح شہر کو نکر کہتے ہیں نکر بھی کہتے ہیں نکر بھی کہتے ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں کاف کے تسکین کے ساتھ بھی اور کاف کے زمنے کے ساتھ پرانے مجیم میں کہا ہے شَيْئًا نُكْرًا نُكْرًا نُكْرًا نُكْرًا نُكْرًا بہت ہی بری شہر لے آئے ہوتے ہیں کس نے کہا تھا سیدنا مسا علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام کو تو فرمایا ان <تصفيق> نکور اب سار خوش مقدم عن ابصارهم حال ہے عن کس کی جمع ہے جسر راکے کی جمع رکا ہے ساجد کی جمع سجد ہے اسی طرح خاش کی جمع خوش شاہ ٹھیک ہے خوششاہ خوش خوشہ ویسے اگر آ جائے خشا یقا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جسم کا ساکن ہونا یہ ہم نے کہیں پڑھا تھا جسم کا ساکم ہونا خوشو دل ہم نے کہا تھا خوشو جو ہے وہ جسم کا ہوتا ہے اور خوشبو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آ جائے ابسور تو خشاطل ابسور کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں ساکن ہو گئی آنکھیں ساکن ہونے کا مطلب جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پتھرا کے خوشو کے اندر سکون کا ہے خشاطل ابسور خشاطل ابسور افسارو خواہشاں افساروسیت خشیت اور یہ خواہشین آئین وہ ہے خشی الخشیت الخوف جو بسارتمیز میں الخشیت الخوفیم یعنی خوف ہے تعظیم کے ساتھ اخشاء اللہ یق من عبادی العولام اس کو غلط پڑھیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا ان نما یکشہ کے اوپر جو ہے وہ نصب ضروری ہے انما يخش ان نما سے جو حسر ہوتا ہے نا ان سے کیا ہوتا ہے حسر. حسر کا کہنا یہ معلى معصور علیہ علی. یعنی جس پر آپ نے حسر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ مؤخر ہوگا ٹھیک ہے یعنی انما نما یکش من عباده العلماء میں اب معصور علی کون ہے علماء اللہ سے بس علماء ہی ڈرتے ہیں حسر کس کا ہو رہا ہے علماء کا اگر آپ نے کہنا ہو کہ علماء بس اللہ ہی سے ڈرتے ہیں علماء بس اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اب ہی کس پر آپ حسر کر رہے ہیں اللہ سے تو آپ کیا کہیں گے یعنی ان کا فائدہ کیا ہے جس پر آپ نے حسر کرنا اس کو موقف دیکھنا بس ٹھیک ہے انما میں جس کو آپ نے موخر اگر آپ نے کہنا ہے علماء بس اللہ ہی سے ڈرتے اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے علماء کے سوا بھی کوئی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتے ہوں گے لیکن علما بس اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کیسے کہیں گے فقط من کہتے ہیں، کفاب خشیتن. تو لہذا اسی طرح یاد رکھے گا حسر کا یہ قاعدہ ان میں جو موخر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مصور آ اور اسی طرح جب آپ نفی اور اس بات کے ذریعے وہ کرتے ہیں حسر تو اس میں بھی ہمیشہ مؤخر معصور علی ہوتا ہے لا ٹھیک ہے تو معصور کون ہے لفظ لا الہ الا اللہ هو الالہ فقط. سمجھا گئی اور اگر آپ مثال کے طور پر اس کو یوں لیں چلو ٹھیک ہے آپ کہیں دونوں میں فرق ہے آپ کا مس شاہر جیسے کہتے الشاعر ٹھیک ہے کیا فرق ہے ایک میں قصر الصفت ایک میں قصر على علفا یہ حسر کی وہ ہے یعنی قسم کبھی آپ موصوف پر صفت کو حسر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی صفت کو مل... اب جس کو معصور علی کرنا ہے وہ بعد میں آئے گا نا تو اگر آپ کہیں تو معصور علی کون ہے متنبی اور آپ نے کہا شاعر اس کا صفت تو یہ صفت معصور ہو گئی کس پر متنبی لیکن اگر آپ نے کہا نا متنبی سوائے شاعر ہونے کے کچھ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ شاہر تو اب آپ نے کیا کیا اثر الموسو یعنی متنبی کون ہے موصوف ہے شعر کیا ہے اس کی صفت ہے تو آپ نے متنبی کو معصور کر دیا معصور علی کون ہے کہ تو بڑی بڑی فرمایا کہ ہاں تو خوشیان افسار خواشاون کی جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں خوشیان افساروں کا مطلب ہے یق مجونا خواشین اچھا پھر افسالم حالت رفع میں کیوں ہے اس لیے کہ وہ خوشیان کا فائل ہے اسم الفائل ہے نا خوشیان اسم الفائل کی جمع ہے نا کی جمع خوشاون ہے اس کے بعد اسم الفائل کے بعد اس کا فائل آ ہے لہذا وہ حالت رفع میں ہے اور خوشیاان حالت نصب میں کیوں ہے اس لیے کہ وہ حال بات بات ہے یعنی خوش شان اب سور اس حال میں نکلیں گے اجداز سے یاسی میں ہم نے پڑھا اجداز خوش شان اب من یخر نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی کہ انہم گویا کہ وہ جرادن جراد ہیں یعنی يخرج من منظر الذين موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس ہوتا ہے ہیں اس لیے کہا جراد المنتشین پکارنے والے مطلب یوں کہتا ہے تیز بھاگ رہا ہے لیکن تیز بھاگ رہے انسان نیچے دیکھنے یوں کر کے تیز بھاگ رہے یعنی گردن جو ہے وہ لمبی ہے کسی سیشے کی طرف دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے جیسے پیچھے خوشور تو یا خروجون من القبور بسرعین مادین اعناقہم مادین اعناقہم یہ احتاب ہوتا ہے آجواز ہے <تصفح> یعنی بالکل سراسیمگی اور استراب اور پریشانی کی جو حالات اس میں کچھ سمجھ نہیں آگا کیا کرنا ہے قبروں سے نکل گئے اور ایک عجیب و غریب سا بجمع ہے اور آ... بھاند بھاند کے لوگ ہیں اور عجیب و غریب صورتحال ہے تو کچھ تحیر اور اندہاش اور استراب اور اختلاج النفوس کی جو کیفیت ہے اس کی, طرف اشار دین آنا اور ایک سور کی آواز ہے جو سب کو لگ رہی ہے ایک طرف سے آ رہی ہے اور وہاں دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سور کی آواز جو ہے گویا ہونے مدان حشر میں جمع کر رہے ہیں موت کون ہے جو پکار رہا ہے پکارنے والا کون ہے الملک الدیش سوری صفت مشبہ یعنی اس کا جو اصل ہے نا دا وہ دائم لگ رہا ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا يوم عصر کے اندر دوام کی طرف اشارہ سمجھائی اور باقی دوام سے مراد نہ ختم ہونے والا دن ہے اس میں اس کا کوئی اختتام نہیں ہے پچاس ہزار برس آپ دیکھیں تو ابھی انسان دنیا میں ساٹھ ستر سال جیتا ہے جو آخری صاحب نکلیں گے جنت میں جہنم سے اللہ کی نبی فرمایا انی لاخر اور اللہجی سیخ و جو وہ اب بڑی مشہور حدیث ہے اس میں اگرچہ علماء کا کلام بہت ہے کیونکہ مختلف حادیث میں آخری آدمی کا مختلف ذکر ہے یہ آخری آدمی کا یہ آخری آدمی ہے علماء نے کہا اس میں تبدیل یہ کی ایک حدیث میں جو آخری آدمی کا ذکر ہے تبدیل اس طرح ٹھیک وہ ہے جو آخری آدمی جنت میں جا رہا ہے حساب و کتاب کے بعد وہ دوزخ میں نہیں گیا ایک وہ اس کا آخری ہونا ہے اور ایک آخری آدمی وہ ہے جو آخری آدمی دوزف سے نکل کے جانت میں جا رہا ہے لیکن اعتبار سے, تو وہ اللہ تعالی اس سے پوچھے حدیث میں جو ان کے سوال سے مجھے یاد آیا اتز گرو ایام کا پھر تم اپنے دنیا کے دل دنی یاد ہے یا خوب... کہے گا نا یاد ٹھیک ہے اور ابھی ہم صبح اس میں پڑھ چکے اس میں ہوں یعنی ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں اسے سورہ احراف میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوگا صحاب الماحم و تم تستیاد ہوگا اها اقسمتم لا برحمة. تو وہ حدیث تو خیر بالکل ٹھیک ہے وہ کہے گا نام تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جنت بجا جنت بجا جنت تو بھری ہوئی جڑے کوئی نہیں میری تو اللہ تعالیٰ آل تو اللہ تعالی کہیں گے لکت دنیا آخری آدمی سے بھی آخری آدمی نکل رہا ہے لقت دنیا لیے جنت میں ہم جو جگہ دے رہے ہیں وہ دنیا اور ہو رہا ہے کیا چکر ہے انترب العالمی تو اللہ تازہ جن لکت دنیا واشرۃ تو یہ آخر و من ید الجنة بعد ان الدیش بالکل کہتے ہیں ایسے نکلیں گے جیسے یہ جو پودے نہیں نکل جاتے جب سلاب آتا ہے تو سیلاب جہاں سے گزرتا ہے اس کے کناروں پہ وہ پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ دوبارہ اگنا سے ان کے اندر حیات پیدا ہو جائے گی بہرحال یہ روایات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تو فرمایا خوش شان اب سوروجون بہت ہی خوبصورت حیات یعنی میں ان سے جھٹلایا اور ہمارے بندے کو جھٹلایا اب اس میں خاص سعید علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ نسبت کی اللہ نے فقط دبو آبدنا ہمارے خصوصی بندے یا اضافت تشریفی ہے ورنہ اللہ کے بندے تو یہاں کیا کہا فقط دبو عبدا فهذه الاضافه اضافه تشريف لان الله اكرم سيدنا نوح فضاف فاظافه اليه بصفته العبوديه العبوديه كصفه كانت अपने तरफ इजाफत करनी तो عبدنا الذي عبدنا حق العباده ٹھیک ہے هو مجنون يعني معذوف کہ هو مجنون نعوذ بالله وذجر فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فدار انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا انی مغلوب فن تو بدلہ لیجئے نصرت فرمائیے انتصر تصر ٹھیک ہے ان کے اندر علماء نے کہا نصرت کے ساتھ ساتھ انتقام کا نفو ہوتا ہے انتصار کے اندر نصرت بھی ہے کہ نون سود ہی مانتا ہے لیکن انتصار کے اندر انتقام ہے یعنی اے رب انی مغلوب ای انہم غلبونی فانتقم منهم فانتقم منهم وهذا الدعا دعا به سیدنا نوح علیہ السلام بعد ان اخبر انہو لن يؤمن من قومك ایلا من قد آمن علیہ سکتا ہے كان يريد المزید من المهلت لقومه كما جاء في سورة الهوت ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لأن سيدنا نوع عليه السلام كان يريد المزيد من المهلى لقومه فنهى الله سبحانه وتعالى وقال لا تخاطبني أنا لن أقبل دعائك فيهم ولكني سأقبل دعائك عليهم میں تمہاری ان کے حق میں اب دعا قبول نہیں کروں گا خلاف دعا قبول ہوگی تو اب پھر مطلب یہ ہے ہمرا الماء ہمر پانی کو بہایا تو بہ پڑا کا مطلب کسرت سے بہنا اس لیے کہا جاتا ہے بارش ایسی ہو رہی ہو اگرچہ متر کے لیے بہت سے لیکن یہ بھی ہے آپ کہتے ہیں اوپر سے ان ہمار کے اندر مفہوم کیا ہے ایک تو اتنی ایک ایسا لگتا ہے جیسے کہ نے ہی دیا ہے ٹھیک ہے انڈیلنے کا مفہوم ہے تو فتم بھی ایسا لگ نہیں رہا جیسے پانی کو بند کیا ہوتا تو سارا پانی نکل گیا تو فتحنا ابواب الارض لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا الارض لیکن یہ نہیں کہا تمیز بنا دیا اس کو اس میں شکو زیادہ ہے الارض کا مطلب ہے یعنی گویا ہم نے زمین کو ایسا پھاڑا کہ وہ زمین نہ رہی چشمے ہو گئے یہ جو تمیز ہوتی ہے نا کچھ تو آپ پڑھتے تمیز آتی ہے مقدار کی مساحت کی کئی کی عدد کی ہوتی نا تمیز ایک ہوتی ہے تمیز اس کو کہتے ہیں ملحوظ ایک ہوتی ہے ملفوظ ایک, ایک ہوتی ہے ملحوظ ایک تمیز کی ایک دو قسم بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ہے تمیز ہوتی ہے محول عن فائل محول عن المفول یعنی اصل میں وہ جملے میں مفول بن سکتا تھا اس کو مفول بنانے کے لیے تمیز بنا دیا تھا. یعنی یہاں کیا تھا آپ دیکھیں فرنا اگر ہم کہتے ہیں وہ فجر بن جاتی وہ فتر بہی ہوتا تو یہاں مفول بہی بنانے کی وجہ اسے تمیز بنا دی فرق کیا پڑا فجرنا الارض کا مطلب زمین میں چشمے تھے انہیں کھول دیا پھاڑ دیا نکال دیا فجر کا مطلب زمین کو پھاڑ کے چشمہ بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ اس میں مبالغ ہو گیا جو تمیز کے بغیر یہاں پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم کو جو ہے وہ اگر ہم کو مفول بھی ہی بنا دیتے ٹھیک جیسے اب فائل کیا ہے؟ آپ کا توبت مدینہ تو توبت مدینہ ٹھیک ہے شہر جو ہے وہ بڑا پاکیزہ ہو گیا یا صاف ہو گیا کس اعتبار ہوا آپ یہاں فائد بھی لکھا سکتے پیدا ہو گیا اینا زمین رہی نہیں چشمہ ہی ہو گیا ہے یہ مراد ہے یعنی اسمان سے دروازے کھولے اور زمین کو پھاڑ کے چشمہ بنا دیا فل تقل ما الماء سے کا مراد ہے یہ الف لام للعهد کیا, کیا خارجی اس خارجی کو نحف کیا کتابوں میں بالجو میں پڑھیں گے ذکری ٹھیک ہے یعنی جس کا ذکر پہلے ا رہا ہے وہ کہتے ہیں الف لام سال وار کیلام اور ایک ہوتا لل ہدور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شخص وہ کہاں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آج کا دن کہنا ہو آج الما تو یہ جو لام ہے یہ علی فلامدوری ٹھیک ہے اور تو تو دو دو پانیوں کا ذکر ہے پانی اور مطلب زمین کا اور آسمان کا پانی مل گئے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملے کے اتمام کے لیے جس کا تقدیر میں فیصلہ ہو چکا تھا ہونے پر اکھٹ کیا یہ پڑھا فل تقلما کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے تو اللہ کی تقدیر ہو گئی ہے تو زمین بھی جو ہے وہ یہی انجام گی اور آسمان بھی فل تقلما قد فی علم اللہ او قدر ہی، ٹھیک؟ وحملناه على ذات اور ہم نے اٹھایا انشاءاللہ اس میں بھی ذکر آئے گا جاننا ذوقی تو فرمائے على ذات الواح، الواح کیا لوحات کی جمع لوہا لوہا کوئی بھی تختی ہو سکتی ہے اور وہ سٹیل کی بھی ہو سکتی ہے فلاد کی بھی ہو سکتی ہے کی بھی لیکن یہاں کیا مراد ہے کیونکہ کچھ کی بات ہو رہی ہے الواخ و جب جمع دسار. دسار کس کو کہتے ہیں مسمار کو. کس کو کہتے ہیں ویسے دسہ یدسر دسر کا مطلب ہوتا ہے دفع دفع. مسمار کو اس لی کو کہا جاتا ہے اس کو بیچارے کو ٹھوکا ہی لگتا ہے اس کو دف دفاع مرا... آپ دیوار پہ مارتے ہیں نا اسے تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے دسا ٹھیک ہے اس کی جمع کیا ہے دو سو سین سے تو کہا گیا ہم نے اسے اٹھا لیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر اچھا آپ کہیں گے بھی سیدھا سیدھا سفینہ کیوں نہیں کہا کشتی کیوں نہیں کہا یعنی فہم اللہ والا سفینت سفینت نوح علیہ السلام یہ کیوں کہا حمل نہ ہو اعلیٰ ذاتی الواء و دو تو علماء نے کہا اس میں اشارہ کیا دیکھو زمین و اسمان ایک امر کے اہتمام پر جمع ہو چکے ہیں پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی لیکن جس کو بچانا مقصود تھا چند تختی اور کینوں سے بچا رہی ہے سمجھا لیے کہ جس کو اللہ نے بچانا ہو تو اس کو ادنا سبب سے بچا لیتا ہے یعنی جو بھی تقدیر آئے گی جس میں کوئی نہیں بچا تو جس کو بچایا کہ بہت ہی کوئی اہتمام کیا وہ حمل نہ وہ اعلیٰ ذاتی الواغن و دو تجریبی لمن یہ سیدنا نو علیہ کی بعض علماء قرآن جگہوں پر ہے لیکن جو ان مختصر آیات میں آئی ہو گئی ہے, ہے جزا ان لمن کیا نا یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا یہ سب نو علیہ السلام کی علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا جزائن، یہ بھی نہیں کہا یہ بھی بات صحیح کیا کہا کیونکہ انہوں نے پکار لگائی تھی انی فانتصر، علی المحبوب سیدنا علیہ السلام، تو یہ سعید علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہے اس میں اچھا بہرحال وہ حملناه على الذات الاواحل وہ کشتی ہماری انکھوں کے سامنے یعنی بریاعتنا وكلنا وحفظنا واهدينا وتعهدنا ہماری نگرانی میں چلتی تھی جزاءن یہ حال ہے یا مفول لا دونوں یعنی جز... بدلہ دیتے ہوئے اس شخص کے لیے جس کا انکار ہوا یا بدلہ دینے کے واسطے اس شخص کے لیے جس کا انکار ہوا والا رکھنا ہا بعض نے کہا ہار کی ضمیر ذاتی الواع یعنی کشتی کی طرف جا رہی ہے بعض نے کہا ہا کی ضمیر اس پورے باقی کی طرف جاری ہے رکھنا ہا, ہا. آیا تھا تا اور دال کا ادغام ہو کے اس کو دال بنا دیا گیا اور پھر جب وہ ہے تو اس کی تشدد کر کے مدکر ہو گیا فقی فقان یہاں نذور سے براک زیادہ کمی بات یہ ہے کہ کیونکہ سعید نو علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہاں نظر ہے سارے نظروں کی بات نہیں ہو رہی فقی فقان قرآن قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا اچھا یہاں عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بحث صحابہ سے تفسیر یہ بھی مربی ہے کہ بھی صرف سے ثابت ہے اگرچہ یہاں مراد لینا مشکل ہے آپ یوں کہیں کہ اس کی اصل مراد یہ لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے یعنی اصل مراد کیا؟ من اراد ان يتذکر بالقرآن فالقرآن يذکره فالقرآن سهل جدا للتذکر والتذکری وكذلك من اراد حفظ القرآن فالقرآن يسلل عليه يستطيع ان يحفظ القرآن اذا شاء فالمراد بالذکر ذکر يذکر ذکرا حفظ يحفظ صح؟ لقد یسرنا القرآن للحفظ وهذا ما نراه لأن الأطفال الصغار يحفظون القرآن بسهولت كثير من الناس والعلماء في الزمن الماضي كانوا يحفظون القرآن قبل بلوغهم سبع سنين قبل بلوغهم سبع سنين كانوا قد فرغوا من حفظ القرآن وبعد ذلك يحفظون المدون الاخرى في العلم الاجرومية والألفية ابن مالک والألفية العراقي كل هذه المدون العلمية كانوا يحفظونها قبل ان يبلغ عشر سنين هكذا كانوا يفعلون كانوا يحفظون التفسير كلهم زاد المسير كما ربما ذكرت لكم أن زاد المسير الذي في أربع مجلدات ذكر عبد الرحمن بن الجوزي في مقدمته أني اختصرت التفسير لتيسير للحفظ لكي يحفظه طلاب الحفظ فكان الطلاب في بغدالة يحفظون زاد المصير من أوله إلى آخره زاد المصير كله حفظ له ليس القرآن وكثير من الشيوط كانوا يحفظون الكتب الستة من الحديث الصحاء الستة كانوا يا فضلا وكذلك بعضهم كانوا بيحفظون مصنف ده احمد 35000 حديث في مصنف احمد هكذا كانوا يحفظونه وما شاء الله كانت عندهم ذاكره قويه اما نحن فعلينا ان نصلي على انفسنا اربع تقري تدبيرات للجنازه ليه لاننا ما نستطيع ان نحفظ القرآن فضلا نحفظ هذه الكتب السته كل من كان عالما كان يحفظ أشياء كثيرة حتى في هذا الزمان العلماء الحقيقيون يحفظون المتون كثيرة في المغرب مثلا في المراكش هناك قبيلة شنقيت قبيلة شنقيت هؤلاء الناس وهؤلاء العلماء الشنقيقيون مشهورون جدا بحفظهم يحفظون المتون ويحفظون كتب الأنديس وكذلك في الشام كثير من العلماء يحفظون هذه الكتب كلها المتون والمتون في المنطق والمتون في أصول الفقه والمتون في علم اللغة والصرف والنقب كل هذه المتون موجودة في ذاكرتهم فإذا أرادوا أن يستشهدوا يأتون من عندي أنفسهم للاستشهاد هذا الشيخ الذي ذكرته في واز النمع كلما أراد أن يستشهد في علم اللغة أو في علم الحديث يأتي بشعر مثل من أنفيا بن مالك أو في للحافظ الكراقي لأنه حافظ للمطور كله أليس ذلك فيأتي ويستشهد بهذه الأشعار وهكذا الإنسان لا ينسى القواعد لأنه حافظ للقواعد كلها حافظ للقواعد كلها في صغره والعلم في الصغر كالنخشي في الحجر كما يقولون العلم في الصغر بشفن علم هذا الكرن في الحجر جیسا کہ آپ نے پتھر پہ وہ نقش لگا دیا تو بچوں بچے تو سیکھ لیتے ہیں سارا کچھ بڑے ہو کے جو ہے وہ ذاکرہ ہوتا ہے ضعیف ہو جاتے المناهل الغربيہ في التعليم يقولون لا الانسان حتى ما يفهم ما يحفظ لا الحفظ وكذلك الحفظ بدون الفهم مفيد جدا اذا كان في النية او كان في نية الوالدين انهم سيعلمونه علم الدین حينما يكبر فاذا كان قد حفظ في سبب هذه المطون فتنفعه جدا في تعليمه وتعلمه في المستقبل حينما يقول كبيرا ظلیڈا لیگتا علينا ان نحفظ بعض الاشیاء و من اراد ان يقوي ذاكرته فلیحفظ یا اذا جاء الحديث و حديث انتو تقرؤون مثلا رياض صالحی حاولوا مثلا ان تحفظوا مئتے حديث مئتے ثلاثمئة حديث من رياض الصالحين و هاکذا الممارسة بالحفظ تقوي ذاكرة الانسان جا رہا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنظر نظرة <تصفيق> فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ثَرَابَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ ثَرَابَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ صدق الله الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا محمد وعلى آلِ سيدنا محمد وَبَارِكْ وسلم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمِينَ فقال إني سقيم أي إني مريض أو إني بريء من عبادتكم بالآلهة فتولوا عنه مدبرين أي ذهبوا إلى عيدهم فراغ إلى آلهتهم أي ذهب إلى آلهتهم خفية وخفية بحيث لم يعرف أحد أنه ذهب إلى معبدهم لكي يحطم هذه الأصناع فقال ألا تأكلون؟ اولا سألبون یستهزئ بهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراب عليهم ضربا باليمين وقد سنقرأ ان شاء الله المعنیين لليمين المعنى الأول أنه ضربهم بيمینه بيمینه باليد اليمنى والمعنى الثاني أنه ضربهم بالقوة لأن اليمين یعبر عنها بالقوة أليس كذلك یعبر بالقوة عنها فاقبلوا اليه يزفون زف يزف زفاً ان شاء الله سنقرأ معنى هذه الكلمة ولكن معناه انهم جاءوا الى سيدنا إبراهيم عليه السلام مستريبين مستريبين مندهشين متحييرين لا يصدقون أن احدا دخل معبدهم وكسر وحطم الهتهم ولكن في ايش الإشارة زف يزف يستعمل للظليم الظليم من هو ذكر النعام أنتم شفتم حينما او أو تسرعوا أن أو يسرعوا النعام كيف يمشي ويسرع ويعدو ويرقض كأنه مصطرب جدا النعام إيش؟ شو وذكر النعام ظليم ذكر النعام ظليم رأيتم الظليم يرقض ويعدو هل رأيتم؟ أسكب هذا الكبير كبير نہیں بھاگ والله خلطكم وما تعملوا لان هذه الايه التي استدل بها علماؤنا من أهل السنة والجماعه ضد المعتزله الذين قالوا ان الله لا يخلق افعال عباده لا يخلق افعال العباد ونحن نقول أن الله خالق كل شيء خالق افعال العباد كلهم جميعا اليس كذلك ان الله كما جاء في الحديث الذي رواه الامام البخاري ليس في صحيح في كتاب اخر اسمه ان عنده كتاب افعال العباد الامام البخاري صنف كتابا في افعال العباد ردًا للمعتزله لانهم كانوا يقولون بخلق الافعال ان الانسان يخلق فعله وعمله فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله صانع كل صانع وصنعته هل يشارك ذلك يعني yani اذا كان هناك صانع نجار مثلا النجار ماذا يفعل انه يصنع الطاوله والكرسي فالله سبحانه وتعالى خالق هذا النجار وخالق عمله وخالق الكرسي ايضا لا نستطيع نقول خالق هذا الشيء هو الانسان لا الله خالق الكرسي لان الله صانع كل صانع وصانع اليس كذلك ولما هناك حث الكثيرة وهناك آيات كثيرة مثل الله خالق كل شيء كل شيء وفعل الإماه من الشيء الس كذلك فالله خالقها ولكن هذه الأ فيها دليل قوي جدا كيف أو الماء إما أن تكون مصدية إما أن تتكون مصدية وإما أن تكون موصولة فاذا قلنا انها مصدريه فالمعنى واضح جدا اي والله خلقكم وما تعملون اي عملكم الله خالقكم وخالق اعمالكم والله خلقكم وما تعملون فعرفنا ان الله خالق اعمالنا كذلك والمعنى الثاني اذا قلنا ان الباء موصوله فماذا سيكون المعنى والله خالقكم والله خلقكم والذي تعملون والذی وما الموصول مفعول به مقدم أي الله خلقكم ومعمولكم ومصنوعكم ومخلوقكم الشیء الذي انتم تصنعونه الله خالق فإذا كان الله خالق معمول ومفعول الانسان فأولا به ان يكون خالقا لعمل الانسان علیسا كذلك فانتم هذا دليل ولا لا فإذا كان الله يعني مثلا اذا واحد صنع هذا الكاس صنع هذا الكاس فاذا قلنا ان الله خالق هذه الكاس فالاولى ان نقول ان الله خالق هذه الكاس والعمل الذي خلق هذا الكاس اليس كذلك واذا قلنا الماء مصدريه فلا نحتاج الى تاويل هذا ايضا فنحن نقول الله خلقكم وعملكم الله خالق الاعمال كلها ولن الأعمال هنا ما نقول الأعمال كلها تدخل فيها أعمال القلب وأعمال الجوار فهناك نقصم الأعمال إلى قسمين أعمال الجوار و أعمال القلب فأعمال الجوار مثل الإرادة والنية والحب والكراهية والبغض والكفر والكبر والرياء والإخلاص ولكن كل هذه الأعمال أعمال القلبية فالله خالبها الله خالق كل شيء لا يخرج من خلقه شيء لا يخرج من خلقه شيء هذا هو المعنى الله خلقكم وما تحملنا انقضى توكلت الشطائر بسم الله فرال الى الى اصنامهم ليکسرها واصل الروم الميل الى الشیح على سبيل الاحتيار على سبيل الاحتيار على سبيل الحيلة والحيلة لا تكون الا خفية كذلك؟ ولذلك انا ذكرت لكم في مكان آخر أن راب يروح يستعمل للثعلب يستعمل للثعلب وسيأتي این قرآن فراب الى اهله فجاء بعجل فجاء بعجل سميد اي راح الى اهلي بحيث ان الملائكه لم يعرفوا متى ذهب ومتى جاء اليس كذلك هذا هو معنى راغ غروف غانا نعم يقال غادر إليه مال نحو مال نحو مصدر هذا ظرف مال اين مال نحو قال نحو لامر يريده منه بالاختيار جانب من لم يذكر عن يريد ذهب خفيه وعن غفله من قومه فسمي هذا الذهب رضوان الغارب باليمين اي غاربا باليد اليمنى او بالقوه فجعلناهم جزانا الا كبيرا لهم لعلكم اليه تجوع فاقبلوا اليه يزفون يسارعون من زف الظليم يزف زففا وزفتا هذا بسرعه كانه كان يطير صح ولكن في مِشْيَتِهِ الْنَعَامِ وَالظَّلِيمِ ہینا مَا يُسْرِعُ فِي مِشْيَتِهِ ازْتِغَى ازْتَغَى مرگید کیب توازید مرگید کمان لیکن هذا لا يستعملون الدجاج يستعملون الظليم وَالنَعَامِ ما تَنْحِتُونَ اَي الْأَسْلَامِ الَّذِي تَنْحِتُونَهَا بِأَيْدِيكُمْ والنحت النجر والبر يقول نذكر النجر والبر نفس الشيء النجر عمل النجار النجار ايش يعمل ينحت الخشب ليس كذلك لكي لكي يصنع من الخشب ما يريد مثل الكراسي والطاولات والبر ايضا نفس الشيء ولكن البر يعني بر يصنع في هذا الزبان مثلا نقول اذا كان عند الطفل قلم رصاص فيكون انه بر الرايه ايش؟ الرايه دي شطب شطنا جسم شطنا ده شطنا شطنا يقولوا ان والله فلقكم وما تعملون اي وخلق و... عملكم اي وخلق اعمالكم او الذي تعملونكم ذكر المعنيين المصل والموصول فألقوه في الجحيم ای النار الشديد في التأجج تأججت النار اذا كانت شديدة الهب شديدة الهب بہت برکی برکن والی شولد آر الهب کیس کوریاتے امو لہب لماذا لئن لئن كان ابيض ومشربا بالحمرت مشربا بالحمرت فیقال نه له ابو لہب ابو لهب وابو لهب تبت, تبت يدا ابي لهب وفي قراءه متواتره فرتبت يدا ابي لهب ولهب ايضا بقراءه متواتره كل نار من بعضها فهو بعض كل نار فوق بعضها البعض من الجحمه وهي شده التشدد شده التجوج والالتقاء التقاء من الوقود یقال جحمد عراق کا مناع او طدہ ذاہب الى ربی ای الى المكان الذی امرنی ربی بالمصیر ایلیه وهو الشام ذاہب الى ربی بمعناه انہو يطرک العراق و يذهب الى فلسطین يذهب الى الشام الشام ليس المراد به الدمشق او الشام الذي نسميه السوريا بل المراد بالشام فلسطین ہبلی من الصالحين ای ہبلی ولدا صالحا فبشر ماه بغلام حليم هو على الراجح اسماعیل وعليم لماذا قال على الراجح لان بعض الصحابات مثل الله ابن عمر وغیرهم من الصحابة ذہبوا الى ان الذبيح اسحاق علیہ السلام و اختلف الصلاح في هذه البسلہ لم يكن كلهم متفقين على اسماعیل علیہ السلام انه هو الذبيح ولكن جمهور اهل السنة يقولون بأنه إسماعيل وأما المتأخرون من العلماء فأجمعوا على أنه إسماعيل ولذلك الإجمع وقع ولكن متأخر جدا أما في السلف عند السلف الصالح بعض العلماء وبعض العلماء من الصحابة قالوا بأن إسحاق عليه السلام هو الذبيع ولكن الراجح أن الذبيع هو إسماعيل عليه السلام وابو الذي كان معه بمكه في القصه التاليه ب دليل قوله بعد ابشرناه باسحاق نبينا نبي الصالحين وقيل هو اسحاق هو اسحاق و اليه ذهب اهل الكتاب اهل الكتابين يعني النصارى واليه فلما معه السعي اي مرتبه ان يسعى معه في اعماله وحاجاته تيلك كانت سنه, سنه سنه. سنه. كانت سنه يومئذ ثلاث عشرة سنة. سنة. سنه, سنة سن في الحقيقة يستعمل لهذا صح؟ ولكن انهم يعدون السن خصوصا في الحيوانات بالسنين طلع ثلاث وبعد ذلك أربع سنين وهكذا هم يفرقون بين الكبير والصغير في الحيوانات بعدد السنين ولذلك السن يستعمل بمعنى العمر بمعنى العمر فقال كانت سنه يومئذ ثلاث عشرة سنة ما يهمتم استسلم والقاد لأمره تعالى وتله للجبين صراعه تله يقول لطل أنه صراعه وأسقطه صراعه وأسقطه على شقه فوقع جبينه على العصر <متحدث> وا اصل الطل الرمي على التل وهو الرمل المشتبع ثم ام في كل صرع ودفع يقول الاصل الطل اي يرمي احد في التل والتل مكان مرتفع صخره او مكان اجتمع فيه الرمل اليس كذلك وبعد ذلك امم هذا اللفظ في كل صرع ودفع في كل صرع ودفع تلہ تل من باب قتل فهو متلوب وتلیل سراما لهم وقد جبیل هذا مهم نحن نقول هذا جبیلہ هذه جبا والجهة اليمنى جبیل والجهة اليسرى جبیل صحب نعم تلہ تلہ تلن من باب قتل فهو متلول وتلیل لا تلہ تلہ تلہ تلہ من باب قتل, من باب قتل تلى له في الحقيقه تله تل هذا ضمير تله ولكن هناك بسبب اجتماعي اللامين في اضغام انه مضعف تلى تلى كان في الحقيقه يشكل تلى لا قتل تلى يتل تله تلن من باب قتل فهو متلول ودليل صراعه او القاه على انقه وصدده والجبين اخذ جانبي الجبه جبه جبه جبا جبها جبحتا وللوجه جبينان والجبهة بينهما في الوسط الجبهة والجبين في الجانب الايسر والايمان فانتقل هذه جبها ولكن هذه مو جباه هذه جبين وهذه جبين جبيني. جبيني. جبينين والجبهه او جبها إن هذا له البلاء المبين أي الإختلاف والأستبار المبين إنه ماذا ذكر لماذا سيدنا إبراهيم عليه السلام تلّه للجبين لأنه لم يكن يريد أن يرى وجه إبنه سيدنا إسماعيل عليه السلام وقت الزرح لكي لا تعتري عليه الشفاقة ويمتنع عن الزرح ولذلك تلّه للجبين تلّه على قفاه لكي يزبعه من خلف من قفاه عليه السلام رحمة به وبنفسه ایفا. وفي بعض الروایات الاسرائیلیات ان سیدنا اسماعیل عليه السلام طلب من ابيه ان يفعل به هاکذا لانه ایضا ما كان يريد ان يراه وجه ابيه وهو يذبحوه علیه السلام ان هذا لهو البلاغ المقین ای الابتلاغ والاستبار المبین الذي يتمیز به المخلص مبين. مبين مم. مبين الذي يتميز به المخلص من غيره او المحمد الظاهره صعوبتها وصعوبتها صعوبتها صعوبتها لكل احد وفديناه ان تجتبي لانك ادرك لذلك هذا من السياره وفديناه بذهن عظيم بمغبوه عظيم القدر بمغبوه عظيم القدر مم. بكونه بیماری اللہ تعالی مصدر بمعنى المفعول ایسا معنى موضوع زباح يزبح زبحا وزبحا فالزبح ایضا مصدر ولكنه استعمل بمعنى المفعول ای زبيح مصدر بمعنى المفعول قد طحن قد طحن, طحن, طحن فی الحقیقہ طحن ولكنه يستعمل طحن كمان كمان زبح وزبح قد طحن بمعنى المدخول الیاسر نبي من الامبیاء ابن اسرائیل من سبت هارون علیه السلام کیا <تصفيق> <تصفيق> ہم یہ سمبوسہ ہم یہ کہلون سمبوسہ حقیقت سمبوسہ ملعربیہ فی ہاں زمان سمبوسہ ولی نفتہ ہاتھ رشاہ لیلی نشترین مخبز مخبزش بیکری فطائر فطائر جب او فطیحہ فہتی فطائر فطیحہ پیٹیز پیٹیز تقول پیٹیز کا حال ہم یہ ستاکرون ہاتھ روزائی پیٹیز ممتنی. مقبص جو ہے وہ بیکری کو کہتے اور جو چکی ہوتی ہے اس کو متھانا کہتے ہیں تاخونا بھی کہتے ہیں جو ہے نا تہانے محبض یعنی ہاں ہاں یعنی خفظ ریلیٹڈ آئٹمس ویسے اگر آپ نے نان بھائی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو مقبص کے بجائے محل القبص کیا جاتا ہے محل القوض مقبص بھی کہہ دیا جاتا ہے لیکن مقبص میں اور چیزیں بھی ہوتی یہ حل تو احمد رداخ صاحب سے کا رابطہ تو نہیں ہوا گئے کن صاحب پہ بتا رہے اچھا اچھا تو کل یا پرسوں ختم ہو جائے گی ہاں تو سورہ سعود اور کس کا سورج سعود لینا صاحب آپ کو لگتا ہے آپ کا صاحب کہاں سے چیز لائے وہ کیا پتا چلا کیا اچھا بیٹی کی مبارک جگہیں تو دونوں ایک ساتھی آئی ہیں اصل میں نا گیارہ بیس ہو گئے تو میں کھا نہیں سکتا ابھی لہٰذا مبارک بات قبول ہو گئی اس کو, کو کوئی لے لے کیا نام ہے بختری صاحب جی سر یہ کسی کو بات سننا خدا صاحب یہ اصل میں نا ٹائم ہو گیا تو ہاں حامد بھائی کے دیتا the